شار میرے مرشد محبوب سید یوسینی مرشید عارف اللہ زبان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ لے کے عنوان ہے سامنے ہے جلوے ان کے اللہ تعالیٰ کے جلوے یہ جو ہے نا یہ میرا یہ بھاری ہو رہی ہے ریکارڈنگ میں عالمی میں سامنے جلوے ہیں ان کے کو خوب اللہ تعالی کے جلوے جو آدمی اپنے دل کو شکستہ کرتا ہے توڑتا ہے اس کو ہر ذرہ کائنات جلوے جانا نظر آتا ہے ہر ذرہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں اللہ کا وجود نظر آتا ہے دردِ دل کے واسطے کر جستجو درد دل کے باس سے کر جست میں حسرت اور ہو نے اور دو میں حسرت اور نے دسے دل کے واسطے کرد سوجو دسیں حس اردو غم سے دل کے غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر غم سے ٹکڑے ہو گئے دل مگر شکت آر دو انتہا ہے ہر उनकी آر ان کی جان سے محبت کا میرے ہے ان کی جانب ہر آن ہر لمحہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ہاں یہ, یہ بھی کرتے ہیں ہینڈ پنچ سائن کیپنگ مشین ہوتی ہے اس میں ہم امپریشن لگا دیا اس نے ٹائم نوٹ کر لیا کہ کب بندہ ان ہوا اور جاتے وقت جو ہے وہ آؤٹ کر لگا دیا امپریشن تو کب بندہ آؤٹ ہوا تو سارا حساب ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا وہ مشین رکھتی ہے تو یہ جو دنیا کا دنیا کی زندگی کا مختصر وقت ہے یہ بھی کل کا کل اس میں بھی ایک ان اور آؤٹ چل رہا ہے اور ہر لمحہ جب انسان اللہ کی محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اپنے سارے تعلقات کو توڑ کر جو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے جڑا جاتا ہے جڑا رہتا ہے, ہے تو یہ سارا کا سارا وقت اس کا ان میں شمار ہوگا اور جیسے ہی اس نے اللہ کو بلایا اور اللہ سے دور ہوا گناہ کر ڈالا نگاہ خراب کر لی عبت کر دی جھوٹ بول دیا بدگمانی کر لی یا حاصل کیا یا پھر سے دنیا دنیا کی محبت میں جو کبھی نماز جماعت چھوڑا ہے جماعت چھوڑا ہے کبھی قضا ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اور غفلت کی وجہ سے شرعی ادھر کی وجہ سے نہیں غفلت کی وجہ سے اگر یہ معاملہ ہے تو بس یہ آؤٹ ہو گیا فور تو جو ہے یہ ہر لمحہ امتحان محبت کا اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے یہ مختصر وقت جو ہمیں دے دیا ہے اس میں ایک ان اور آؤٹ مستقل چل رہا ہے ہر لمحے کو جو ہے نا وفیقل افات وفیق الراہ ہاں نظم یہ ہر لمحہ جو ہے اس وقت اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ کب ہمارا بندہ ہم کو بھول جاتا ہے کب ہمارا بندہ ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہماری محبت میں کسی تعلق کو بڑے سے بڑے تعلق کو خاطر میں نہیں لاتا ہے کسی بڑے سے بڑے نفے کو قربان کر دیتا ہے ہماری محبت میں یا اذان ہوئی اور بڑا نفع بھی, بھی گاہک موجود ہے دکان میں یا کوئی بہت ہی کاروباری مشغولیت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ نماز جماعت سے ادا کر رہا ہے یا اپنے کام کو خوفیت دیتا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے ایسے ہی کوئی نامیرا مالک اب اس سے نکاح بچانے میں بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بات نہیں کریں گے نگاہ نہیں بچائیں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی حضرت نے فرمایا کہ اپنی کسی کی دل شکنی کے لیے اپنی دین شکنی نہ کرو کسی <سلام> کی دین شکنی دل شکنی سے بچنے کے لیے اپنی دین شکنی نہ کرو دل شکنی کا خیال اس وقت رکھو جب دین شکنی نہ ہوے اپنا دین نہ ٹوٹے اپنے مولا کا خون نہ ٹوٹے بس اب یہ ہے اور لوگ یہ محبت کا امتحان ہر لمحہ ہو رہا ہے ہر لمحہ اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے نوٹ ہو رہا ہے ان کی جانب سے محبت کا میرے ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر وکیق ہر لمحہ ہر ساتھ ہر آن ہر آن کہتے کہ رو صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا یا دستنی یا کل ولا تکلنی طرفت کے را نفسی پر فقائن الگ کے وقت برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا چل رہا نفس جلے اتنا ہوشیار اور اتنا چالاک اور اتنا مکار اور اتنا پورتیلا ہے پورتیلا کہ پلک جھپکنے میں آن کی آن میں وہ گمراہ کر دیتا ہے بد نگاہی کرا دیتا ہے گناہ کرا دیتا ہے اور اسی طرح میرے اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اے اللہ میرا ہر لبھا زمان کیا زمانہ یعنی ہر لوحہ میرا لبعا آپ کا شدہ ہو یہ جذبہ ہونا چاہیے اے خدا تج پر فدا ہو ہر زمان میری دولت میری جانو آگرو میری دولت میری جانو آگرو نہیں میرا مال بھی اللہ آپ کے دین میں خطر جائے تو بھی آپ کی مہربانی اور احسان میرا کمال نہیں ہے میں نے احسان نہیں کیا بلکہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے دے دی میری جان بھی یہی جو میری, میری طاقت ہے وہ سب کی سب اللہ وہ بھی آپ کے دین پر قربان ہو جائے اور میری آبرو بھی قربان ہو جائے لاکھوں لوگ مجھے کہ تم ہو گئے اور تم نے کیا نظر کی حفاظت شروع کر دی یہ کون سا دن شروع کر دیا بھائی کچھ ہم سے بھی ملو ہنس کے بولا کرو بلایا کرو آپ کر کریں آیا جایا کرو کروں کچھ حکیموں سے مسکرایا کر نا تم کیسے بدھ کی طرح بیٹھے دیکھ کے مجھ کو بھی خشکی ہونے لگتی حسینوں <laughs> کو ایسے بلانا آپ کا گھر ہے آیا جائے گا ہنس کے بلا کرو بلایا کرو آپ کا گھر ہے آیا جائے گا بھائی ذرا تھوڑا سا چینک نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ دکات سب ہم کرتے کریں گے تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتے ہیں حسینوں میں تھوڑا یہ منقش سانپ جو ہے سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے باد سانپ کا اتنا خوبصورت پھول دار ہم نے دیکھا ہے ہرے رنگ کا سانپ دیکھا ہم نے بچپن میں ہمارے گھر میں ترئی کی بیل لگی ترئی کی اس کے اس کو سانپ پہلے بہت ہوتے تھے یہاں تو آبادی تو نہیں ہو گئی نظر نہیں آتے شاید جب ہم اس علاقے میں رہتے تھے بہت پہلی کی بات کر رہا ہوں تو یہاں اکثر میدان ہوتے تھے سانپ بھی آ جاتے تھے اس قدر خوبصورت جیسے دن چارے اس کو گلے لگا لیکن لگائے گا کوئی گلے تو یہ کتنی حسین شکلیں ہیں یہ کتنی خوبصورت ہے لیکن ان کو ان سے ملنا ان کے قریب جانا ایسا ہی ہے کہ سانپ سے ڈسوانا اپنے آرگا. تو یہ ہے کہ میری آبرو بھی اللہ سے پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی چاہنا دے کچھ بھی کرے ہم تو وہی اللہ کے ہیں ہم تو حالت آدمی ہیں پہلے اللہ کے ہیں اگر ہمارے اللہ کا حکم ہوتا تو ہم آپ کو انٹرٹین کرتے لیکن ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے نہ میں دونوں سے دوری کا حکم ہے اور ان سے جو ہے اور رابطے رکھنا اور ان کی ان کو انٹرٹین کرنا اور بھگت کرنا اور کہ ان کے خیالات کو لانا بھی حرام ہے لانا حرام ہے آ جانا حرام نہیں ہے آ جائے تو ہم توجہ دوسری طرف کر لیں لیکن خیالات کا آ جانا بھی دل کو گندا کر دیتا ہے خیالات کا لانا اور ان سے ملاقاتیں اور یہ سب چیز دل کو گندا کر دیتی ہے ظلمت ظلمت پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ میری آبرو ہے اللہ آپ پر فدا ہو کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے لیکن جو ہے ہم نے تو اپنے ہم تو اپنے اللہ کے ہیں پہلے لہٰذا ہمیں اپنے اللہ کا حکم پہلے ماننا ہے خواتین صاحب فرماتے تھے جب ان کا مذاق اڑایا لوگوں نے تو جا رہے تھے تو اللہ سے کہا کہ اللہ میاں بہت دو غلغلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں بہت دو گلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں ہم بھی انسان ہیں سینے میں دل رکھتے ہیں لے ہمیں بھی غلغلے مجبور کرتے ہیں تقاضے ہمیں بھی ہیں تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں تیری خاطر یہ خون تمنا منظور کرتے ہیں دل کا خون ہو گیا لیکن اے اللہ ہم آپ کی خاطر جو ہے اور فرمایا کہ آپ ہوں یہاں سے پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے محبت محبت اور کیا فرمایا چلو آگے چلتے ہیں جب یاد آئے گا تو سنا دیں اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر دماں میری دولت میری جانو ابرو میری دولت میری جانو ابرو اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر دمان میری دولت میری جانو ابرو حسرتوں کے بم اگر ہیں راہ میں حسرتوں کے بم اگر ہیں راہ میں سامنے جل رہے ہیں ان کے خوب سامنے جلوے ہیں ان کے کور کو حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں سامنے جلوے ہیں ان کے کور کو یہ حسرتوں کا جو غم اٹھانا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس حسرت کے غم سے اللہ تعالیٰ کی ذات لیتی ہے اللہ کی ذات دقرتوں کے غم اگر میں راہ میں سامنے جلوے ہیں ان کے کور کو ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی ایسی شکلوں کو دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے قرو آپ سے جو دور کر دے پیسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی کیسی شکلوں کو کیا غیر حکیم کو دیکھنا جائز ہے نہیں مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی شکل جو کوئی بھی چیز کوئی بھی ایسی صورت جو آپ سے ہمیں دور کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے کوئی صورت ہو یا صورت حال ہو ایسی صورت حال کی میں آپ کو بھول کر گناہ میں پڑ جاؤں آپ کو بھول جاؤں ایسی صورت حال سے خدا میری حفاظت فرمائیے اور وہ صورت حال آپ سے مجھے دور کیے دے رہی ہے میرے مولا سے میرے مالک سے میرے خالق سے مجھے دور کیے دے رہی ہے ایسی شک لوگوں کو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے ہوں گرو تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر نظر تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر پہ نظر دیکھ اے ظالم شہیدوں کال ہو دیکھ اے ظالم شہیدوں کال ہو صاحب <تصفح> نے کیسی کیسی جانے دیکھنے اور کتنے <تصفح> کتنے اللہ کی محبت کرنے والے اللہ کے عاشقین اللہ کے لیے جانے دے چکی ہیں ہزاروں ہی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ پر جان دے رہے دیتے ہیں دیتے رہے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے تو ان سے ہم سبق نہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جان, جان دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ کی محبت میں اور ان کا وہاں کیا مقام ہوگا لیکن ہم سے جو ہے یہ ایک کام جو نگاہ کی حفاظت کا ہے یہی نہیں ہو کے ذرا ان سے بھی ہم سبق نہیں لیتے کہ انہوں نے تو اپنی جان دے دی جان دے دی سب کچھ ختم نہ لیکن یہاں تو جان جا بھی نہیں رہی ہے صرف نفس کی جان نکالی جا رہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کر لیں ہم تو ہماری نفس کی جان تو نکلے گی لیکن اس سے ایک جہان زندہ ہو ہوگا نفس سے خود راکش جہاں زندہ ہو اپنے نفس کو مٹا دو تو تم سے ایک جہان زندہ ہو گا لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی اللہ والا جہ رہا ورنہ کیا ہوگا کہ ورنہ غفلت کی زندگی سے اللہ پناہ میں رکھے بس ماس بند ہونے کے بعد بڑا پسارا بڑا گھٹا ہے تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر پہ نظر دیکھ اے دال کا لو شکر کرتے ہیں تمہیں ہنس رکھتے ہم شکر کرتے ہیں حضرت پہ ہم دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبح دل پر جو جام و صبو نازر ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی شراب اور اللہ کا سکینہ اور اللہ کی محبت اللہ کا پیار جو دل پر نصیب ہوتا ہے اور شاہ فض الرحمٰن صاحب گنج مرادہ وادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو دل پر ہم ان کا حرم دیکھتے ہیں تو دل کو بےحل جام جن دیکھتے ہیں جامع جم جامع جمشید کوئی پیالہ ہوا کا جمشید بادشاہ تھا اس کے پاس پیالہ تھا وہ جام جہاں سارے ہاں دنیا کے حالات وہ جان لیتا تھا اس میں اور بڑا قیمتی پیالہ تھا تو اس سے بھی زیادہ ہم اس کو قیمتی جانتے ہیں تو دل کو بے حج جام جم دیکھتے ہیں کیا مطلب کہ اس میں تو ساری دنیا کے حالات نظر آتے تھے لیکن اس دل کے پیالے کے اندر اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ جو خالص کائنات ہیں دونوں جہان کے پیدا کرنے والے تمام عالمین کے پیدا کرنے والے دل کتنا وسیع ہو گیا دیکھنے میں چھوٹا لیکن جس دن میں اللہ آتا ہے تو بہت وسیع ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ایک نستے خاک کی گراف کرتے ہوئے سب سے آسمان گزری ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو یہ چھوٹا سا جو دل ہے اس کے اندر جو ہے وہ سات و آسمان اس کے اندر طباع کرنا ہے یہ عام آدمی کی بات سمجھ میں آنا مشکل ہے کیونکہ یہ وہی لذت ہے وہی دولت ہے وہی کیفیت ہے جس جو اس کو پاتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے الفاظ میں اس کیفیت کو بیان بھی نہیں کر سکتے مولانا زومی فرماتے ہیں بو یہاں دلبر چپرنا شبق ای زباں جملہ ہے نا می جب میرے محبوب حقیقی کی خوشبو میرے میرے پاس آتی ہے ارشع سے اڑ مستق آتی ہے تو جلال الدین بمی یہ تمام زبانیں دنیا کی جو ہے یہ عاجز ہوتی ہیں اس, اس, اس مستی کو اور اس خوشبو کو بیان کرنے کی یہ تو بھائی محنت کر کے پانے والی چیز ہے جب تک آئے گا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا لگ ہے شکر کرتے ہیں غم ہم دیکھ کر یار جامو سب دیکھ کر یارگ کے جامو سو بیدائے ابتر ہے گو حسرت زیادہ بیدائے ابتر حقیقت میں حسرت زدہ نہیں ہے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو آنکھیں حسرت زدہ ہیں انہوں نے تو حسینوں کو دیکھا ہی نہیں یہ جانتے ہی نہیں حسن کیا ہے یا تو یہ بالکل خشک ہیں یا جو یہ ہجڑے ہیں اور ان کو کوئی تقاضا بھی نہیں ہے کیسے لوگ ہیں دنیا کی رنگینیوں اور خوشیوں سے کیسی ہیں بے بیدار ہیں عجیب لوگ ہیں لیکن ان کو کیا معلوم کہ دل میں کیا لذت لیے بیٹھے ہیں تم تو مٹی کے کھلونوں پہ مر رہے ہو ہم تو خالد کے حسن پہ مر رہے ہیں حسن کو بنانے والے اور حسن کو تینوں کو حسن کی ادنا سی اللہ کی ہے یہ جو تارے جہان میں جو حسن ہے ہم تو خالق حسن دل میں لیے بیٹھے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ ملہ کو کوئی مزہ نہیں آتا ملا درے سب سے زیادہ اس دنیا میں ملہ ہی اٹھاتا آپ کسی کو کیا بتایا اپنا دل دکھا کیسے نکال کر دکھائے کہ ہم کیا لفظوں کے لیے بیٹھے ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں ہم تو اپنا دعویٰ نہیں کرتے لیکن پہلے بھی کھانا کھاتے تھے آج جو کھاتے ہیں تو جو لفظت ہم آج پاتے ہیں وہ پہلے نہیں پاتے تھے اتنا تو ہم हैं سکتے ہیں اب کتنی پاتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پہلے جو لذت پاتے تھے وہ لذت تو کہلانے کے लेकिन بھی जो تھی पाते हैं جو لذت پاتے ہیں تو وہ پہلے وہ کیا अब क्या اب पाते हैं پاتے ہیں کھانا بھی کھانے کا بھی لطف اولیا سب سے زیادہ اٹھاتے ہیں جینے کا بھی لطف سب سے زیادہ وہ اٹھاتے ہیں حسن وہ اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں خالد زر بھی لیے بیٹھے ایک بڑے میاں جا رہے تھے بزرگ اللہ والے کسی جوان نے شرارت میں ان سے کہا کہ بڑے میاں کمر جھکی ہوئی تھی تو انہوں نے نیچے چاہے کمر جھکی ہوئی تھی تو نیچے کی طرف نگاہ تھی ان کی تو پوچھا کہ بڑے میاں کیا ڈون رہے ہو تو انہوں نے کہا کہا کہ بڑے میاں لوگ آپ کو شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے تو یہ کیا بات ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے کہ آپ کو لوگ شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں سونے کا بخانہ زر نمی دارم پقی میرے گھر میں کوئی سونا اور چاندی کے انبار خزانے نہیں ہیں بخانا زر نمی دارم فقیرم ولی دارم خدائے زر غمیر مگر میں سونے کے پیدا کرنے والا میں دل میں رکھتا یہ ایک کیفیت یہ ایف نشاط اللہ والوں کو ہوتا ہے یہ کیا کہ چند کوڑیوں کے پیچھے بھاگنا اللہ کو بھول جانا آخر ہم قبر میں جائیں گے کیا لے جائیں گے ساتھ ہاں خالد خالق خالد حسم خالد حید سبھی کچھ تو ہمارے پاس ہوگا جو اللہ ہی کو لے کے ن گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو سب یہیں رہ جائے گا ہے حسرت زیادہ اختر ہے گو حسرت زیادہ, بیدہ اختر ہے گو حسرت زیادہ بھی یہی انجام ہونے والا ہے تلاش کر رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اسی کو کام میں لانا جو ہے وہ عقلمندی ہے یہ کل کے اوپر ٹالنا جو ہے وہ مسٹر جنا کہ کام ہو سکتا ہے ابھی अभी ہو سکتا ہے اس فارمولے کو جو جس فیلڈ میں استعمال کرے گا کامیابی اس کا یقین ہے کامیابی دنیا میں استعمال کرے گا کامیابی یقینی ہے کیونکہ جو آدمی کام پر اٹھ پڑا ہوتا ہے بس کا کام ہو جاتا ہے اور جو کل پہ ٹالتا ہے تو کل تو کبھی آتی نہیں تو اسی طرح دین میں استعمال کرے گا تو دین میں آگے بڑھ جائے گا اور سب سے زیادہ فائدے میں رہے گا کل پہ ٹالنا کہ ہم کل کر لیں گے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے یا ہم خلا مصروفیت سے فالو ہو جائیں گے پھر کریں گے تو یہ کل کبھی نہیں آتی مصروفیت کبھی ختم نہیں ہوتی مقبولیت کبھی ختم نہیں ہوتی ہمارے تائز صاحب دام خاتون حضرت کے خلیفہ ہیں کیا بہترین بات فرمائی مصروفیت عف میری توبہ مصروفیت عف میری توبہ فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی مرتے دم تک جو انسان کچھ نہ کچھ ساری حاجات رکھی بھی ہیں اللہ نے تو وہ مشغول تو رہنا ہی ہے لیکن انہی مشغولیتوں میں اپنے وقت کو نکال کر اللہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے انہی حالات میں وقت نکالو تو نکل جائے گا اور کچھ حاصل ہو جائے گا ورنہ جو ہے وہ کبھی مہلت نہیں دیتی بابا فرید الدین ارے بھائی ادھر نہیں کرو ادھر جاؤ وہاں جاؤ یہاں دین کی بات میں خلل نہ ڈالا کرو تو جو ہے ایک بابا فرید الدین اطاف رحمت اللہ علیہ کے واقعہ حضرت نے سنایا یہ بزرگ تھے کمبل پوش مجلوب سے تھے وہ آ گئے دکان پہ کھڑے ہو گئے اور ان کی دکان تھی وہ خمیرے اور وہ جوارش اور یہ سب بھائی ابھی ادھر نہیں آؤ وہاں بیٹھو آرام سے ابھی ٹھہر کے پینا ٹھہراؤ وہاں لے جاؤ اس کو یہاں خلل بعد میں خلل نہیں ڈالا کو جلدی سے لے جاؤ وہاں وہاں جا کے پیو لے جاؤ ایک گلاس وہاں لے جاؤ گرانا م بابا فرید الدین افطار رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی پنساری کی پنساری تھی پہلے ان کو کہتے تھے جو خمیرے اور یہ کیا کیا ہوتا ہے ماجون اور جوارش اور یہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھی دکان میں تو وہ سودا دیتے رہے لیتے رہے اور یہ بزروگ جو کمبل پوش ان کو دیکھتے رہے کھڑے ہوئے تو تھوڑی دیر میں انہوں نے بار بار جب دیکھا تو پوچھا بڑے میں کیا چاہیے کیا آتے ہیں غور سے دیکھ رہے ہوا کہ یہ دکان میں جتنی تمہاری چیزیں ہیں یہ سب ساری چپکنے वाली چیزیں हैं یہ जवारिश और माजून سب چپکنے वाली होती है نا تو सारी چپکنے वाली चीजें हैं تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان ان سے کیسے چھپے گی کی کیسے نکلے گی کی چپکنے والی چیزیں تو انہوں نے کوئی غور نہیں کیا کیونکہ پہلے کوئی تربیت نہیں تھی کسی اللہ والے سے تعلق نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے تیری نکلے گی ویسی میری نکل جائے گی یہ کہہ کے کہ پھر سودا لینے دینا تو بزرگ نے کہا کہ میری تو ایسے نکلے گی یہ کہہ کہ لیٹے اور کمبل اڑا اب جب بہت دیر ہو گئی دیکھا کہ یہ تو یوں ہی لیٹے ہیں بہت دیر ہو گئی انتظار کرتے رہے کرتے رہے دیکھا جا کے کمبل ہٹایا تو دیکھا تو بڑے میاں تو جا چکے اللہ کے پاس بس پھر ان کو چوٹ لگ گئی پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سب دکان وکان سب نیلام ایسی چوٹ لگی کہ سب دکان کو نیلام کر دیا اور اللہ کے مو کو سیکھنے نکل گئے بابا فرید الدین الحمد اللہ تو مطلب کہنے کا یہ تھا یہ تو واقعہ یاد آ گئی حضرت کو سنایا ہوا بھئی یہ انہی مشغلوں کے اندر جو حضرت نے فرمایا نا دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہتے بھی سب سے جدا رہے انہیں معاملات میں کالوبار میں بھی بچوں میں رہتے ہوئے اور انہی حالات میں رہتے ہوئے ہمیں بس یہ خیال لگنا ہے کہ کوئی حکم اللہ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے اور جو ہے اللہ کی کسی نافرمانی میں موبلہ نہیں ہونا چاہیے بس یہ باخودہ ہے اللہ والا ہے یہ تھوڑی ہے کہ گھر بار چھوڑ دیا اور سب کچھ وہ کر دیا ہاں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنا فرصت کا نکال کر دین سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے ورنہ فرمایا کہ اس کا دین پھر خطرے میں ہے اس کا دین خطرے میں بس یہ اللہ تعالی قبول فرمایا ہم نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے آمی آمی بس دعا کر محمد اللہ وسلم اطفر اللہ عظیم اللذی لا الہ الاہ والحیق <تصفيق> اليوم من کلی دمی معتب ایلیه اللہم اینی اطلق <تصفيق> بئنن لک الحمد لا الہ الا انت المنن لا الہ الا انت الاحد السمد الذي لم جلد ولم یولد ولم یقل لکو شخوا احد اللہم اینی اطلق بئنن لکن اللہ لا الہ الا انت المنن ودیع السمابات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التباب الرحيم اللهم وفحقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك لا كل شيء القدير اللهم جعل سيدتي خير من علانيتي وجعل علانيتي صالحة اللهم انصرني وانصر امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني وارحم امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافني واعف امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقني ووفق امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني واهد امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونهود بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاد استعاذ منه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فان تستعان وعليك البلاء ولا حمل ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين